ہل واد وعدهم بل فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءكم وَأَنزَلَ إليكم نُورًا مُّبِينًا سبحان بالله وقضى الله مولى للعذين وقضى قرسوله النبي الكريم الأمين ہو اسپلو نیو جا او ہلدی نپلو آلوت سلی موشا کر سلا دو سلا سی آر سو نم والعاد والسلام عليك يا سيدي يا نور الأنوار وعلى آلك وأصحابك يا سيد الأسرار صافادہ صاحب, صاحب معذر سامی السلام علیکم و رحمۃ اللہ سہج پال لاہور دجلسہ مبارک حضور سید رضی اللہ تعال ہو وال منسوب ربی ال شانی شریف دنشور حوالے نال جوزی رحمہ اللہ نے اٹھارہ ربیع الشانی آپ کی وشال اور افاد شریف تاریخ بیان فرمائی جبکہ محدث ابن النجار رضی اللہ تعالی عنہ نے دس دن اور گیارہ ربیع شانی رات یعنی گیارہ جام مشہور ہے دن دسواں رات گیارہویں محدث ابن النجار نے زیل و تاریخ بغداد اپنی نال چند یہی سابت فرمایا اور ہی عمل ہے تمام اولیا لہ اور تمام مسلمان نے متدا عزیزم حضور سوس رضی اللہ تعالی آپ کی ذات شریف تو کوئی محتاج تعارف نہیں اللہ سبارک و تعالی نے محبوبی قبرا نوازیا اسی وجہ تک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی امت وسدی غوس پاک میران رضی اللہ تعالی عنہ در پیار رکھ لی واحد ذات شریف اللہ تعالیٰ نے اس شرف لال ہے لیکن میں اس وقت کے اندر آپ رضی اللہ ہو تعالا دے, دے بچوں صرف ایک شان پاک کہ آپ نے جو دعوی فرمایا ہے کہ میرا یہ قدم سارے اللہ دے, دے گردن دے ات دام می ہی آلہ ر کل میرا ایک قدم تمام اولیاد ہی گردن دے میں جو بیان کرنا ہے اس قول مبارک بھی تاہ کی سبحان اللہ یعنی اسابت کرنا سنداں اس کا سبوت ہے اور اس متعلق شکوکو شبھات جہے ہیں انہوں دور کرنا کچھ حضرات بے کلام تو ان لگتا ہے جسفا قلین رضی اللہ تعالی ان مبارک شان پاک آپ دے واستے نقص اور کمی دائب سمجھتے ہیں یعنی عدمت اور شان نہیں سمجھتے نقص اور ایب سمجھتے تو کئی حضرات ایسے نے کہ وہ اس مبارک فرمان کا مان ہور ہوتے ہیں تو اے سارے شبہ دور کر کے تثابت کرنا ہے کہ اے آپ دا فرمان مبارک جے میں سن دیا لوکان دے ذہنے جب مانا آن دا ہے وہ ہی ہے اور اے نقص اور عیب نہیں کہ کوئی اللہ تبارک و تعالی دی طرفوں آپ آستے خاص کمال اور انعام سبحان اللہ اور اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی وراثت کاملہ اور نیابت کاملہ کا نتیجہ پہلا میں محقین کتاباں سابت کرنا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے فرمایا اور فرمایا بھی اللہ تعالی امر اور حکم نال اپنی طرفوں نہیں پھر ارد کراگا کہ جنہیں یہ مانا بدلیا تابیل جنو نے تابیل کی تھی کوئی بام ج ہیں لیکن نے زیادہ کثیر بزرگاں بلکہ اجماع بزرگاں دے اجماع اور اتفاق دی مخالفت کی انہوں دی وہ اشتہادی خطا ہے وہ قابل تسلیم نہیں توجہ کرنا اللہ گو ثبوت اس کا ہے کہ اس موضوع مکمل صرف اس سے موضوع یعنی اس آپ دے جملے شریف اور آپ دعوی شریف مکمل ایک تصنیف کتاب ہے اور ہے بھی ایسے بڑے امام محدف مسلد اور محقق دی صوفی اور ولی دی جڑا ہے بھی غوث پاک کے زمانے دے قریب وہ کتاب شریف جڑی اس موجود اڑتے وہ جی بہجت ال اسرار ماہ دل ال انوار فی بہ منا کے بل قطب ربانی محی الدین ابی محمد عبد ال قادر جی ال شیخ احمد فرید مزیدی دی تحقیق بیروت لبنان کی چھپیے اس امام دا نام شریف نور الدین ابو الحسن علی بن یوسف بن جریر اللخمی اشتلوفی سات سو تیرہ ہجری وفات کنج غوث پاک میران دی وفات وصال شریف وہ ہے پانچ سو اکسٹھ ہجری پانچ سو اکاہٹ ہجری انہوں کا ہے سات سو فرق ہو گیا ایک سو باون یعنی میرے خیال دے کوئی دو یا تین واسطے آنا غوث پاک دی گل اے نقل کر دے لگے آئے لیں کچھ زیادہ بیس نہیں انہاں شروع جلکہ ہے کہ میں کتاب لکھی ہی اس سے موضوع تھے صرف اس سے یہ نہ اپنی سنداں فلاں ولی فلاں بزرگ فلاں آلم فلاں مجت فلاں امام نے منو روایت کی فلانے نلانے نو فلانے ہتا نو کہ غوث پاک تک جا پی دوسرے نمبر پہ کتاب رب تاغر فی ترجمت شیخ ابدل خاضر یہ ہے محدث ابن حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ پہلے بھی شافی مذہب کے سن یہ بھی شافی مذہب کے اور غوث پاک میر ہمبلی مذہب اگرچہ آپ فتوا دو مذہب مذہبوں کے دے, دے سن لیکن نسبت اپنی ہمبلی ہی رکھتے سن فتوا دو مذہب کے ہمبلی اور شافی دی اللہ! اللہ تعالیٰ ان اس فرمانے آی شان کے متعلق محدث ابن حجر اکلانی ایک فصل بنی ہے فصل فیما عورت اہ شیخ اشتنوفی فی منفردات عنہ من اور کہ آپ کا وہ فرمان جنوں شیخ شتنوفی نے نقل فرمایا یعنی اسناد دے نال کتابی شکل اتے مخصوص اے ہی نقل کیتا اور انہاں تو بعد دوسرا لیا ہے جڑے غوث پاک میران دے انہ خلفا اور جڑا سلسلہ پھیلیا ہے دنیا وچ انہاں دے کول یہ گال متواتر طریقے نال ہے سبحان نا اللہ جਵੇਂ نماز پانچ نمازاں نے مسلمانوں کی ٹھیک ہے پرانے پاکوں تھی پانچ نمازاں اپنے طریقے دے نال اپنے اوقات کے تعینات تشخصات سات کے لبھو تو واضح تنہوں تو نظر نہیں آن گیا بخاری مسلم حدیث دیاں کتابیں چندا لبو گے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 تباخر یعنی کروڑوں کے حساب سے مسلمان ایک دے آئے آئے روش پاک میران تو سندا کے لحاظ ویخو تو ایک کتاب ہے تے آپ تو آپ نے خلفاء در خلفاء سلسلے والے تمام اولیاء کرام نے گل پوری دنیا دے لیا بھی ہے تمایا بھی ہے وہ تباہر کوئی کتاب کیوں نبی پاک صلی اللہ وسلم نے فرما دا تک تمہیں امتی اللہ لا اس نہ بھی لو چو امت اتفاق گمراہی میں کر سکتی کہ نہیں اس نے نہ لو نہیں ہے کہ اتنے لوگ لین ہیں اور بیان کرنے جنہوں کا جھوٹ اتفاق اقل محال من ہی نہیں پاک لوگ اوڑا حساب سے اللہ دے ولی لوگ, مسلمان کو ایک گال دو گل متفق رہنے نہیں ہو سکتے سمجھ آئی کہ نہیں لیکن بھی کتابی سند اور کتابی لطف روک لستے وہ جناب در سامنے پیش کیا مہادر شب نے حجر دی کتاب کرنا آپ فرمانے کہ آپ کا یہ فرمانے آلشان جڑا میرا ایک قدم اللہ تعالی دے ہر ولی دی گردن پہ تین قسم دے اولیاء اللہ تو سابت ہے ایک اولیاء وہ جڑے آپ دے زمانے شریف تو آپ دی روح مبارک دنیا تے تشریف آوری تو پہلو ہوئے انہاں فرمایا انہیں انہاں انہا خبر دیکھی غوث پاک ہال جمے نہیں جمن تو پہلو خبر دیتی ایک طبقہ ایسا ہے ایک گروہ ایسا ہے اور لیاد آ جا جمن کو پہلوں خبر دیتی ایک, ایک سید ہو گا ہوا آجمی ہو گا کیونکہ آ فارسی سنس نہیں ایک اینے, دوسرا طبقہ اللہ جنا آپ دے جمن و تیسرا طبقہ ہو جدو آپ نے یہ ہے فرمایا اس وقت سنیا اور سن کے دنیا دے آپ سرکار دس فرمانے دے گردن جکائی تین قسم کو جمن تو پہلے انہوں نے الفاظ وہ بھی سنا جان جمعے بشارتیاں نے بھی سنانا اور جڑے حضرات اس مبارک وقت اور لمحے کے اندر موجود سن جس وقت آپ نے یہ فرمان مو شریف جو شادر فرمایا دے بھی چاند گل سنانا ناراض تقدیر ناراض سال ناراض تحقیق ناراض حضرت لاما مولانا مفتی بدلاما چیشی صاحب جی سبحان, اللہ، سبحان اللہ، توجہ ہے نا آپ مرشے طریقت تین بزرگ ہوئے تین بزرگوں تو غوث پاک نے فیض لیا ہے مشہور آپ تسان میرے کو سنی بیٹھے ہو شیخ حماد دباس رضی اللہ سی دباس نش شیرا فروش سن بغداد وقت کرامتیں ہوں سی کہ آپ دے شیرے تے کدی مکھی نہیں سی بیٹھی شیخ حماد دباس دوسرے شیخ یوسف زاہد تیسرے تاج العارفین ابو الوفا وفا تین بزرگ نے جنہوں تو گوس پاک میرا نے روحانی فیض پایا سبحان اللہ یعنی تریقت دن تر وہ روحانی فجوز و کمالات ہیں وہ مشائف کے بتھیرے نا جی مختلف شعبے کو آپ کوئی خالی باطنی روحانی فیل والے نہیں آپ مجمع البحرین نے شریعت دا سمندر اور تریقت کا سمندر دون تھے کٹھے پاؤں توجہ ہے نا تو یہ تین بزرگ تنہ تین بشارت دی امام ابن حجر فرماندے نے فمل رالے کا ماں کا رہو ان جمل الکابر الحم کالو ان شیخ عبد ال رضی اللہ تعالیٰ نو آدمی علی رکبت ولی جللہ فمنہم من ہو من کالا کبلا مولے دہ مین ہم من کالا باد مولی دہی بے یسی و مین ہوں من کالا قبل قبلا سبحان اللہ پہلے بزرگوں کا نام ہے ذکر فرمایا ابو بکر نے ہوار انہا فرمایا سوف یدہ بالعراق راج من العجم عال منزلت عند الله سما ابدل قادر مسکان ہو بغداد یقول و ولی ہادی تعالی رقبت جنا جنا جزرگوں دا حوالہ دے رہا نا اگر خود ان دی سیت مد... مبارک شروع کر دیا تو ایک کلے کا خود مولو نے ایڈے ایڈے وڈے بزرگ نے ہوں شیخ ابو بکر بکرب حوار ہو بزرگ نے کہ زہر بات ہے غرباط غوث پاک تو پہلو ہو کے غوث پاک کی بھی شارت دیں پین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق نو نال لے کے آئے اور اینا نو فرمایا ہے کہ آ تیرا نا ہم نام ابو بکر انہوں کا نام سے ابو بکر صدیق نو حضور نال لے آئے فرمایا ہے ابو بکر تیرا ہم نام اینا تو اللہ تعالی دا کردا او فقیری دا جوڑا لے ابو بکر صدیق نے پوایا یہ ابو بکر اب نے ہوار فرما نے سویاد ان قریب عراق بغداد ایک اجمی مرد پیدا ہونا اللہ تعالی دے ہاں دا بڑا مرتبہ ہونا ہے نام وہ ہونا ہے ال کادر نام پہلو پہ دس اللہ نام ابدل کادر ہونا انہیں پیدا ہونا عراق بغداد تے فرمایا اس دعوی کرنا فرمانا فرماوے گا کہ میرا ایک قدم تمام ولیاں گردن شیخ ابو بکر ابن نے رضی اللہ تعالی غوث پاک میران دی پدائش مبارک تو پہلو آپ دا نام دس آپ دا مسکن پد جائے پداش دسی اور پھر آپ دے اس فرمان سبحان اللہ یہ تھوڑی تبالت کر رہا لمبائی کر رہا بڑی رات ہے حکمت تھوڑا اگے چل کے نکلے گا لیا پریشان نہیں ہونا یار نہ سر لگ ہے نہ شے ہے آخر کوئی پیڑ بننا پہ پھر ہی جگہ سارا کچھ ہوں اور اوے تھوڑا شروع تکبی نرسالما مولا نامتی بدلا میرے سونا ہے نا چار سو چوسٹ ویجڑی شیخ عبداللہ اللہ بن علی بن موسر دی اللہ تعالی نو آپنے فرمایا میں گواہی دینا وا کہ اجم دی سرزمین پہ ایک بچہ پیدا ہونا بہت کرامات والا تمام مخلوق دیہ ہاں دی قبولیت ہونی وہ فرماوے کادمی ہال ہی آلہ رقبت کل ولی اللہ دو حوالے یہ پہلوں دیکھو نا چار سو چونہ در شیخ تاج تاجل آپ دے مرشد کا نام آ گیا ابول وفا تیسرے پیر مرشد آپ فرما نے یہ ہوں نے جسل گوش پاگ آدھے سن وال آپ اس لیے بشارت دے سن کہ یہ شخص ایک ایے گائے آپ نوجوان سن مرشد کی دی زیارت دے سن مرشد اٹھ کلا سن آپ نے فرمانا حاضری نے مجلس نو خو مو لے ولی اللہ کے ولی کے لیے کھڑے ہو جاؤ بعد اوقات قدم چا... قدم چلنا فیر فرمانا اس جوان دا ایک وقت اونال ہے خاص ہم سب دے محتاج ہون گے اور میں دیکھ ریاواں میں انج لگدا ہے جس تے میں کہ انہاں الا رؤوس الاشهاد علانیہ برسر منبر اعلان کرنے ہے بغداد قدمی ہا رہی ہے الا رقبت شیخ عقیل منبجی رضی اللہ تعالی کو آپ تو پوچھے کہ احدور کتب اس لیے کون ہے فرمایا اس لیے چھپیا اولیا جانتے نے لیکن پھر ظاہر ہو جائے گا اور عراق وال اشارہ فرمایا فرمایا اجمی دے سامنے کھلو کے انہیں خاص و عام پہچان گے اور گل کرے گا وہی کتب ہونا ہے انہیں فرمانا ہے خدم ہے اگلے مرشن اور جس بزرگ کا میں ضرور کرنے لگا یہاں بھی گوس پاک کو فیل پایا اور بقت بھی پایا فیل بھی پایا شاید سلسلہ سوہر ودی سے جان دوں شیخ شہاب سوہر وردی دے مامو نے حضرت ابل نجیب سوہر غوث پاک میرا, نو غوث پاک میرا دے کول شیخ شہاب سوہر وردانے بارگاہ پیش کیتا سی اور دعا کرائی سی شیخ شہاب سہر ورد تو شیخ ابو نجیب سوہر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں شیخ احمد دباس دے کور سان او غوث پاک دے مرشد کور تو وہ فرما رہے تھا کہ یہ عجمی جڑ ہے نا انہی بڑی شانوں نہیں اور جتنے اللہ تعالی دے ولی نے اونا دیا گردنا دوتے اس دے وقت چ. اس دا مبارک قدم ہونے پھر چالیس مشائق یہ ہوں چند ذکر کیتے ہیں چالیس مشائق جڑے انہوں کا دیکر خیر ہے تو جہاں جنہیں اے بیان دیتے ہیں کہ اے یہ فرما فرما گے فرمایا سی اتے سنیا یہ سارے ایدہ مطلب یہ نکلیا کہ کتابی تے, سنت تے روایت کے لحاظ نالے تے اور اون نال سابت ہے نال ثابت ٹھیک ہو گیا اگلی گل آپ رضی اللہ تعالی ان پاک نے اے جڑا فرمان فرمایا ہے جی میں سمجھ آؤ یا اسی طرح ہی ہے یا یہ کوئی ہو مطلب ہے بچلا جنوب تاویل کہہ کئی بزرگوں یہ ہے کہ قدم تو مراد ولایت کہ میری ولایت سارے بلیا تو یہ ماننا ہو حق ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کلام دے دور یہ نکلتا یہ مطلب تاویل سی ہے کئی آخیا کہ قدم تمراد سلسلہ کہ میرا سلسلہ ثابت تو ہے گل یہ لیکن دیکھنا آیا کہ آپ نے اس فرمان چل دی میں انہوں بزرگوں نام شریف نہیں لیا جنہیں یہ فرمایا ہے کہ قدم تمر ولایات یا سلسلہ ہے میں ایک تباس لوار پڑھیا سامنے پی میرے چشتی بزرگوں کی کتاب ہے ایک تو بعد سلنوار فارسی دین چیس پاگ میرا سرکار دی پھر ذکر خیر کردیا انہوں نے وہ بزرگوں کا بھی نام لیا ہے جان نے تعویل کی تھی اور مانا فرمایا یا سلسلہ یا ولایا لیکن یہ گل اتفاق الایاد آ اور علماء آ اس نے خلاف ہے سلسلے اور خود جڑا کلام مبارک ہے، اس خلاف ہے کیوں غور فرماؤ آپ نے فرمایا کا دام می ہا کل ولی آلہ تعالی اور ترجمہ کرن لگا میں بالکل ٹھٹ ترجمہ کا دی ہی میرا ادم یہ جہاں ہا و ہی کا لفظ ہے اشارہ ہے اشارہ اے قدم آپ نے فرمایا میرا اے ادم ہر ولی دی گردن کو اگر فرما دیں نا میرا قدم تو پھر ماں نکل آنے سن جدو اے فرمایا ہے نا دجے ماں نے نہیں دے تا کر کے سارے نو یہ کہنا پیا کہ مراد یہ ہوئی ہے کہ آپ جویں ہر بندہ ہے کہ واقعی آپ کا قدم مبارک ہی گردنا تے۔ یہ سارے مانے آ جانے مراد وہی کہ سب اولیا د میں سردار اللہ تبارک و تعالی نے سب اولیا غلامی دتی اور میں سرداری لیکن ہال ہی نل آپ نے ج فرمایا میرا ایک قدم آپ کی مرادیں ہوئی کے جتنے اولیاء اسلے ہے سن انہاں نے سندیا پھر اپنی کسے نیمی چکی چیتی اور کسے آخیا جناب سڈے سے دے. دا گردنا چکا لینا بھی دسدہ ہے کہ آپ یہ قدم مبارک فرما رہے سن اور اولیاء اللہ فخر محسوس کر رہے سن کہ اللہ عظیم بندے دا جب قدم گیا تو ساری بھی اچھی ہو جائے گی قیامت بھی اچھی ہو جائے گی حضرت اگلی گل کیا آپ کا نقص کیا کوئی نفس کی وجہ دعوی کر بیٹھے جدنال شان کٹ گیا ہے یا اس وقت جہاں وہ لبا نہیں الٹا رک گیا تو کوئی توبہ کی تھی یا نال شان کٹی نہیں ودی اور اللہ دا امر سی اور حکم سی آپ نے فخر تکبر دی شیخی دی وجہ گل نہیں کی بلکہ اللہ تعالی کیتی اور اس بے شمار حکمت سن جنہوں ایک یہ ہوئی سی کہ آپ دا شان مقام جگ کے اتنے ظاہر ہوئے اور جگ آپ کو فائدیاب ہو دے کلام کو انج دوکھا لگ ہے خصوصاً شہ اکبر کے کلام کو کہ جی آپ سرکار ناز چھ کے یہ گل کی تھی اور بعد چیاز اچھا کرنی پی موٹے ج لفظ ناز چل کی تھی نیاز بعد چنی پہی شاخ اکبر نے فرمایا بعد مکامات پتا لگ دا ہے لیکن خود شیخ اکبر دے کلام چاچی ایک کلام ایسے پہنچے جب بھی ہے کہ سان لگ لگتا ہے کہ آپ یہ امر اور حکم ہوا یہ آپ نے ناز نالی نال گل نہیں کی اسلے نہ ناز سی جی. نیاز اس لیے رب دول جلال جلوا فرمایا تجلی فرمائی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے فرشتہ نے وہ خاص شان جوڑا اور خلات پکڑیا غوث پاک میرہ نے اللہ امر نال اس وقت اے اعلان الان فرمایا ہے اپنی طرفوں اعلان نہیں جن نے بزرگوں دا میں ذکر ہے اور الاسرار تل ذکر کیتا ذکر سب سابے ہوئے پہ لکھ ہیں کہ انہوں اللہ د امر آخنا اپنے آپ نہیں بولنا اللہ امر دے دے امرا بولنا تو میں جڑا حوالہ خصوصی دینا چاہنا وہ ہی شیخ اکبر پاک کڑا آہ میرے کوئل فتوحات مکیہ شریف آپ دی پہلی جل دے چاہے فتوحات مکیہ دارالکتب العلمیہ دی چھپی یہ دیوچہ آپ نے توجہ ہے تمہارا آپ فرمانے نے کہ اس طرح دا دعوی اور حکم چلانا گل کرنی یہ ہے او بعد میں ملتا ارس دعد ملتا امر دنال یعنی کوئی تصرف اور تحکم خدائی کرتے ہیں اللہ تعالی انہوں صرف اختیار ہے. کرو یا نہ کرو تی مرضی ایسا تاقت دیتی یہ آرز ارد نل امانت السما وا ول ارد ول جب نہ احمل و شفق نہ منہا فم الحل انسان ان کا نلومن پیش کیتا امانت نسمانہ زمین پہاڑت فب نہ آئی یہ مل رہا تو انا امانت اٹھان تو انکار کیتا وہ سارے گستاخ کیوں نہیں بنے اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا کہ امر کیتا حکم کیتا کیا اے آسمان اے زمین ای اے پہاڑو ساڈی امانت نو اگر ان فرما تو وہ ضرور فرما برداری کرنے تو انکار نہ کرتے سب مخلوق اللہ تعالیٰ فرمادا آرا دعا اسا پیش کیتا یعنی کی مطلب انہوں نے اختیار دیتا لینا جی تو انہوں نے آخر نہ سنیا تری امانت کا پارے جان وہ امانت شریعت والی نبید ادیم جنوبی تو اے شریعت ہی امانت انکار کیتا تو انکار دی وجہ گستاخ کیوں نہیں بنے کیونکہ اتے اختیار دیتا ہے امر نہیں آیا شیخ اکبر فرماندے نے کہیا اولیاء اللہ نو تصرف اختیار نی کر مرضی انہوں دی, دی کیونکہ ہویا تو اختیار لیکن فرماندے نے کئی ایسے ہوں کہ انہوں امر اگے فرماندے نے وہ اما ابدل ہا ابدل کا دل فرو من خالح کا نم مورم گیت سرو سے فرما دبد ال کادل حال پاک تو ایویں ظاہر ہوتا ہے پتہ لگتا ہے کہ انہاں تصرف نہ حکم ہویا ہے آپ معمور سن اللہ تعالیٰ نے عرض نہیں پیش نہیں اختیار نہیں فرمایا حکم کیتے ہے فقابلہ فلہذا ظہر علیہی اس سے وجانا تصرف رخ آپ ظاہر ہوا یا آپ تسر رخ غالب بارد ہوئے بارد اللہ اگے فرمایا گوس پاگس پاگ نے جڑے غوث پاک ورگے او اولیاء اللہ نے یعنی ان دے مقام تو دھٹنے مگر قریب قریب دنے انہ تو ہی سو امید رکھ سکنے ہیں کہ انہوں اللہ د امر گلا کی دعوے دعے نالو نہیں ناز نال نہیں اپنے آپ اس کے نہیں اللہ تبارک و تعالی نے انہوں نے بلایا بولیا معلوم ہوا شیخ اکبر سفا نمبر دس دینا سفر تین سو پانچ شیخ اکبر دی فتوحات مکیہ دی بارت پیش فرمائی پیش ہے آپ فرما نے ابدل کادر جیلانی پاگ کے حالات تو یہ ظاہر ہے کہ آپ نے جڑا دعو فرمایا امر نال کیتا سی. اپنے ناز نال یا نفس نال نہیں کیتا. نارا تکبیر نارا نا راج نو حضرت وہ جن اولیان پہلو جنا خبر تو پہلوں جنا خبر دی اگلی دلیل دن لگا جنہاں پہلوں خبراں دتیاں ہیں انہاں آکھے عبدالقادر اوے گا اسنان بندہ ہوے گا سید ہوے گا بغداد وچ گا عراق وچ ہوے گا اللہ دے امر نال آکھے گا ایک اللہ اے کمالا وہی پیش کر دینا جڑا امام ابن ہجر اسقلانی نے پیش فرمایا توجہ ہے سبحان اللہ ابو سعید قیلوی فرمان دنے لما قال ذالک تجلل الحق على قلبه و جات خلعتم من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على یاد نفر من الملائکہ فعلبا صحاب محضر من الاولیاء من من تقدم ذکرهم و من تاخرہ الاحیاء بی اجسامهم الاموات بی ارواحهم و کانت الملائکہ و رجال الغیب حافینا بی ہی فرماندے عنہ خبو یا قیلوی یہ بھی اس زمانے آپ فرماندے نے فرمان دے نا جدو اے فرمایا ہے تو فرمایا تجل اللہ حق والا کلبئی اللہ تبارک و تعالی دے دل مبارک دے تجلی فرمائی و جاتو خلعتم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک سرکار دی طرف و لباس آیا جوڑا من الملائکہ فرشت دی جماعت نے چکیا ہویا سی سامنے آئے جیڑے پہلو ہو گئے سن جد بھی جیڑے زندہ آئے جیڑے تر گئے سن یا آونے سن روہاں فرشتے اور رجال غیب مجلس نو گھیرا پائی کھڑے نے چار غوث پاک میرا منبر شریف دلا لاڑا بن رہا سارے آئے کھڑے نے سفو فن وا کے فی نفل ہا بنائی کر افق بھر گیا چارے پاجیا سمان نے دستا او لیا اللہ دے نبی پیغمبر دستے ہیں یا فرشتے دس دینے کوئی ولی ایسا نہیں رہا اس وقت جن جدو آپ نے منہ شریف چوا فرمایا کوئی ولی نہیں رہا جنہیں گردن نہ ہو معلوم ہوا توجہ اگر نفس بولنا سی پہلے جڑے اللہ دے ولی گزرے نے وہ ایک پہ فرما نے وہ اللہ دے امر نال بولے گا نفس نے آپ دا بولنا سی انہ دا نفس کھول معلوم ہوا شیخ، شیخ جو فرمایا پہلی جلد دے اندر حقیقتیں ہوئی انہوں دے لفظ بھی پہ دستے ہیں فضا ہیرو ظاہر سان ظاہر اوی لگ کہ ضرور نو امر ہے اور امرگی اگے جا کے جو کچھ بولے نے جا مطلب ظاہر ہوئی اگے جو کچھ خلاف ظاہر لہذا خلاف ظاہر پاسے جا کرو حقیقت اللہ تعالی نے ظاہر کر ہے کی کی امر مبارک اللہ تعالیٰ امر ال دے نالی فرمایا توجہ فرمانا اللہ دیا بند محمد ہی کہ آپ سل آپ رضی اللہ تعالیٰ کو ظاہر ہوئی اللہ تبارک و تو نبیا دے دعوے ضرور کراؤ ڈاوے اینج دیکھ رہا ہوں دا ہے جدناڑ اونا دی شان مقام فضیلت لوکاں دیکھے اونا دی امت دیکھے ظاہر ہوئے تو فیض لیں خدمت کرن محروم نہ رہیں بعض اوکاتیں ہوں دا ہے کہ ٹھیک ہے شانہ ظاہر ہو کے جو نظر آنڈیاں نے من کے بھی دل مطمئن ہوں بنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ امر فکیری بولتا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان اللہ حضرت اپنے باز پاک پیغمبر دے انوے دے قرآن چ نقل فرمائے ہوں وہ او دعے جہے قرآن چاہتے آئے نے وہ اللہ دے امر نال ہی سن اپنے آپ نہیں سن ناز نہیں سفس نہیں سی سرکشی نہیں سی تکبر نہیں سلکہ اللہ تبارک واطالہ نیاز مندی کے پا بار گاہوں جدو انہ نیاز مندی کیتی انہیں اس ذات پاک کے امر فرمایا کہ اپنی شان ظاہر کرو در وی حضرت سیدنا نہ روح اللہ علیہ السلام ہر وہ بعد دساگ جا کے جی حضرت عیسا حکمت نال بولتے ہیں تو روس پاک بھی بغیر حکمتوں نہیں بولتے تین ہے چوراسی ہوں حضرت سیدا روح اللہ اسلام کی گل لگا توجہ ہے بولو سیے دلائی سارو حال سلا تو تسلیم آپ فرما دے بچپنے بچ جھولے بچ درتا فرما دے نے یہ ہوں لگے ہوگے سارے دعوے نے تو دعوے بڑے لوگ قسم کے بچپنے بچنے جھولے, بچنے جھولے بچنے فرماندے پہلا دعا بے شک میں اللہ, اللہ کا بندہ پہلا منہ شریف بولیا بولے بولے بے شک میں اللہ کا بزرگا فرمایا یہ گل کیوں کی بے شک میں اللہ کا ملا فرمایا اس وقت اور آنے والے وقت کوئی داغ دھبا تے لگنا دی امی تگنا چ نو حدوں ودا کے اگلے خدا دا پتر آخنا وہ رات جا میں اللہ دا بندہ ہوں مت نو خدا بناؤ خدا دا پتر بناؤ میں اس کا بیٹا نہیں میں اللہ کا بندہ ہوں میں اللہ میری مال کوئی غلط نسبت نہ کرے اے کیونکہ اللہ کا بندہ غلط نہیں ہوتا اگلی گل اللہ. اللہ. اللہ تعالی نے مینو کتاب دلتی. دعوی ہوگا توجہ بناؤ سامنے کوئی شہ نہیں شہ اکبر فرما حضرت نے جدوے فرمایا ہے، نبی, ہو اللہ نے کتاب اور نبی بنایا ہاضری جڑے سن انہوں کے کول او نبوت ثابت نہیں پر حضرت دے کول تو اپنی نبوت سابت سی فرمایا مینو کتاب بھی دتی ہے معلوم ہویا نبی تے ایسا حال بھی آتا ہے جانتا ہوں ہے میں نبی ہاں جگ نی ہوں, لیکن پتا نہیں ہوں ہے نبی ہے فرماوے تے پھر خبر لگتی اور توجہ فرما سد کے جاام المر سلیم صلی اللہ علیہ وسلم تو خدا حضرت عیسا سلام بچپنے حضرت خبر وہ چالی سال تو فرماوے اللہ اور امر کے تحت چالی سال آپ اپنی نبوت کا ہووے پر جگہ نا جاندہ ہوا نا تکبیر نار سال نا, رسالت، نا تحقیق نائن مدرسیہ حضرت بابا لانا مفتی بھائی چی صاحب سبحان اللہ جو ہے, آپ فرماؤن لے کر گل رہی عشا نو پتہ ہے جگ نو نہیں نبی ہے میں نبی ہوں وہ فرما دینو کتاب دے دی جگ ن نہیں دس گا کتاب ملی نبی نو ہے نبی دس گا میرے گھر معلوم ہویا چلے نے جڑے آخر چالی سال تو بعد نبی پاک نبی بنے نے اور چلے نبی بنے نہیں بنے پہلو سر دسیا آپ نے کن لفظوں دس ہاں حضرت چالی پر حقیقت کھولتے نے کون و آدمل میں اسلے نبی س جدو آدم علیہ السلام دا جسا کے پتلا تیار پیا ہوتا ہے میں اسلے نبی ہاں معلوم ہویا جنہیں حضرت عیسا علیہ سلام اپنی نبوت آپ نک دے دے رہے سن پچپنے دے اندر اور یہ فرمایا کہ میں اس لیے میرے پاک نبی ان فرمایا ہے اپنی نبوت لو جان دے بھی سن تو دے, دے بھی سن تو ویخ کدو دان کدو دہ نے آپ فرما نے میں اسے نبی جب علیہ سلام دا پتلا حج تیار ہو رہا سی آدم بنتے ہیں آدمی بنتا ہے محمد نبی السلام آپ اپنی نبوت ہیں جگ نکا جان تو جگ نو اس لیے پتا لگا جس وقت آپ نے دسیا تبجو جس لیے آپ نے اور سونے میں ایک ہوں کسی گل نا ظاہر کرنا ایک ہونا ہونا پہلو ہوگئے بیان بعد چ کرے بیان بعد کرنے اگر کوئی یہ سمجھے کہ یہ ہوئی ہی ہونے کہ بیان ہی ہو رہی ہے بے وقوفی اور مغالطہ ہے حقیقت نہیں توجہ نہیں بیان مؤخر ہو سکتا ہے کسی حکمت کے تحت مینو اللہ نے نبی بنایا بنایا جالا مادی کا کتاب بھی دے توجہ کتاب نہیں اسی طرح فرمایا کن چبی ہے میں اسے نبی تھا دسنا دس مطلب آ گیا تو ہوں کا ظاہر ہوں تو دستا میں آپ کا حضرت عیشا اسلام کے دعوے تین دعوے آ گئے میں اللہ کا بندہ ہوں توجہ تھی آوا دا تم اضافت میں غور کرو آپ فرماندے میں اللہ کا بندہ ہوں اللہ دا بندہ میں یہ بہت بڑا دعویٰ ہے نیک آخرا بھی ہاں شہید آخر بھی تھلے اللہ کا بندہ نے باجہ بستامی رضی اللہ تعالی نا جدو قبر چاہی رہے پوچھے مطلب تیرا رب کون چیٹھی کر کے جا کے پوچھو رب کون ہوں میرے رب آخر کوئی فائدہ نہیں وہ پوچھو تیرا بندہ آ جائے نارا جگبی आशे काशे का मैं आशेगा एक बार मासूद का के मेरा शुक्र करोड़ों करोड़ा गलो व्या پرماند پوچھو تیرا بندہ آئے کہ نہیں لکی دے چاروں طرف آباز آئی میرے بندے آؤ میرے بندے, بندے, بندے, بندے آ بندہ آؤ آخنا سوکھ کوئی بڈی دا بندہ ہے کوئی پیسے دا بندہ ہے دنیا دا بندہ کسی دا بندہ ہے ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی ایک بندگی خدائی ایک بندگی گدائی یا بندے خدا بند یا بند ر سادہ قلندر اقبال ہے اقبال ہے بندے قسم کو دنیا دا بندہ کو رب دا بندہ سارسی فرماؤں اب دودھی عبد اب تو او کی فرمان دے اب دو روتا ہے اب دو ہوتا ہے اب دو ہس <تصال> <اسلام> اُس کا بندہ ہوں اقبال نبیا ایک نبی نبی ایک نبی ایک نبی ایک کر سیت لمبیا گلپ کرتے اب دور ہوتا ہے آب دو مندہ عبد مانا بندہ, ہو اس کا بندہ فرما دینے حضرت سلامت نبی پاک کا فرق دسدا فرمایا سبحان اللہ اپنے بندے نو نبی پاک نو اپنا بندہ اللہ نے فرمایا فرما نے ابد اب ہوئی اب جی نی ویگا او اور اب دوسرا بندہ جنوب اپنا انہیں آخیا ہے وہ کون آتا آرما سونیا میں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 چاچ چاچ کی ہو جانا بعد ہوا بندہ بندہ بنتا کب ساریا گلیں ایک پاس رکھ کے فرما دینا میں اللہ کا بندہ معلوم ہویا بڑا انوکھا دعوی دعوی نہیں توجہ ہے آتا نہیں دعوی ہو رہا نہیں کچھ ملو نیل کتابی اللہ نے مین بسونے نے حکم فرمایا وسیعت کی پکا حکم فرمایا سن نماز زکاتا جنہیں چر میں زندہ رہنے اللہ دی عبادت کران گا اگلا دعوی ہو گیا توجو اس تو اگلی گل اور اچھی او میرے سلام جس وقت میں جمع بس سلامیہ یو ماولی ویڑے رب سونے میم پہا فرمایا اسلے میرے تلام میرے سلام میرے سلام ہے سلام دم نے سلامتی کی مطلب میری ماں کوئی بدکار عورت نہیں پاکی جائے تا کر کے پیدائش کے وقت میں بدکاری سنا تے ہر بری تحمت تو بہت جمیا ملی تو آئی امر تو اور جسے میں مرا گا اگلی خبر پھر بندے میرے توجہ جس لیے میں مرا گا جس وقت میں مراگا اس وقت بھی میرے سلام میں مراگا یو اموتو یہ بنی اسرائیل دے یہودیاں دا رد کر دیتا تحمت نے کہ ایک قتل ہو گیا انو قتل کیتا گیا عیسا پھیلا نا نا میں اپنے آپ مراگا قتل نہیں ہوا گا کیونکہ میرے تے موت وقت بھی سلامتی ہے اور بڑا عجیب دعوی کی ایک ہویا میں قتل نہیں ہونا اے ہویا سابق ام تو اگر قتل ہونا ہوتا آپ فرماتے جاؤ ما او قتل جس دن میں قتل ہوں گا آپ نے فرمایا جس دن میں مروں گا میں ایمان نال دسیا جائے ایک بندہ قتل ہوتا ہے ایک بندہ اپنی آئی مردہ ہے جڑا اس لیے فلانا نہیں مطلب یہ ہوتی آنے والے وقت جاٹھ سے غلط فہمی انہاں نے ہونی سی اپنے ازالہ اموت فرما لیکن ایک گل جی کھڑی او کی کوئی ہے کہ جبی جمر وفاد نبی نبی نہ ہوا تو سلامتی نہیں ایمان ہی ایمان نربے خاتمے کا پتہ ہی نہیں آپ پھر یہ نہ فرمانے سلام والوں تو جس دن میں مرانگا اس دن میرے دل سلامتی معلوم ہوا حضرت عیسیٰ دیکھ رہے سن جبی جمریا نبی فوت ہوا میں نو اپنے خاتمے کا پک پہ یقین حضرت ہے اگلی گرو اس تو بھی اگلا گاواسو جس دن میں مین اللہ پاک نے زندہ اٹھانے اس وقت بھی میرے پے سلام کیا مطلب میں اپنی تمام شانا دمام ایبا تو پاک ہو کے سلامتی والا اٹھا گا بچپنے آنے والے وقت اپنے دیا ساریا خبر حضرت عیسیٰ پاپ روح دے اللہ تعالی اسی طرح قرآن پہ نقل فرما وہ حضرت عیسا نت ہو میں بچپنا جمنا وا اللہ تعالی میرے کتاب بھی اپنی نبوت دا بھی او دی خبر بھی دے دے پہ اپنے پھر جناب جی جمن دی پاکیزگی بھی بیان کی کرتے ہیں پھر جناب جیت کا حال بھی دستے پہ اپنے دینی مان کی سلامتی بھی دستے پے نے اپنی شان سے نبوت دی سلامتی دی خبر بھی دے دے پے اور قیامت والے دن بے ایب اٹھن دی خبر بھی دے رہے ہیں وہ حضرت عشا نے حضرت محمد پاگ دے میرا سولی اتی بعد اسم مہو احمد ساری گلا کر کے آخ لینی ہو میں شارت دینا یا احمد دی چلیا جی مناد نو آنے والے سارے وقت مناد بھی فرماندے نکا <سؤال> مفا فرمایا میرے جن بھی پیچھے پیو دادے آدم تک ہوئے سارے سارے نکاح والے سنہ مطلب جو ہے نبوا چافڑی کا ایلان ہو جا پہلو سنا اسلامات نبی پاگ نے راز یہ ہوئی تل جو دی منادی لے کے کسے دا پرچا لے کے کسے دی خدمت لے کے کوئی آوے او او حو... شان شان کے شانے بلے بلے یار منادی بن کے آیا یار دعوت نامہ کھایا گنڈ کی لے کے آیا گی پکی گنڈ لے کے آئے نہیں آئی نے او آ نم بسارا ہوں میں قربان ان تو پاہو او میں قربان او ن تو پاہو جناب مل peace. So پتا نہیں لوکان اپنے نبی نل کا کاڑیا نیت ن سہی اور تم پر میرے آخت نی من کرو کلما پڑھانے کا بھی احسان گیا جا... قرآن بیان قربان پہ واہ و سلام والے یا ہرتی ہر تینے وقت پاک ہوسا علیہ السلام دے تینے وقت, وقت, وقت پاک نے سانو خیال ہی کیوں آوے کہ محمد پاک دا کوئی وقت نہ پاک ہو نہیں فرمائی نہیں. اللہ کیوں خیال اللہ آوے؟ اللہ اللہ ہے توجہ ہے اس واسطے جہے علماء لما سارے بزرگ سو جو, جو دس گئے ہیں رکھ گئے بیان کر کے نا وہ بڑے پکے نے وہ صحیح نے اور اگر کسی نے خلاف لکھیا بھی تو اشتہار چیتا ہوں بند چلانے سو بھی پھر عالم بھی ہوں کسے کس جاگ گیا سوتی ہال چال نہیں جاگتے ہال فرمایا میرے مومن لوگ جہاں سارا سن لے پر سب کو سونی دلتے گلیاں گلا نکل جی ہوں نے رب آ وہ کسیا پٹیاں پیچھے میرے بندے نہیں چال دے سونی تو سونی گل دے پیچھے چلتے ہیں حضرت شان ہوبی ہو نولہ افضل بھی یہ ہوئی ہے آخری بھی یہ ہوئی ہے اونا دیا کتاباں بدلتی کتاب نہ بدلے یہ کتاب نہیں بدلتی وہ بدل, دی دی بدل گئی نارا تکبیل، نارا رشالر، نارا رشالر، سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی, سیدی, سیدی, سیدی بدلی رسولوں کی ہوتی رہی کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا ہمارا گارا رسول بھیارا تک نارے واसिया حضرت اللہ ممدورنا مفتی فقرا محمد چشتی صاحب شیرے الہ سنن توجہ ہے کس جیویں آہا ہا کس جیویں کس جیویں کس جیویں کس جیویں زوکر کہہ دو چاند بدلی کانی کلا نبی چاند بدلی کا ہمارا نبی کا نکلہ کتاب نہیں بدل سکتی کیوں اہو محافل اللہ فرما نے جہی کتاب اتاری ہے وہ محافل اے ملا ہوا اسے موقع من لوگا کملی والا اللہ بچا سکر پرانے محبوب جہاں دا محافظ سے اللہ ہوئے جی دا محافظ کوئی بھی چوکی داری پاسبانی سونا رب پہ فرما دا ہے. جس دل سے پیا اترتا اس دل ایو چڈیا ہونا جی اس دل دی حفاظت بچپنے تو نہ ہوں تے قرآن محفوظ نہیں ہونا قرآن کی حفاظت کو لازم ہے کہ محمد مستفا بھی ہمیشہ فرمان دے دور قرن و بدلی رسولوں کی ہوتی رہی رسول بدلتے رہ آد لیکن سڈا نبی او چند ہے جہاں بدلی دور نکلتا چند بدلی دے کے چھپ کے نکلتا چان بہت زیادہ ہو ہے. اب تاں فرمان دنے. فرمان دنے اے آپ بدلی ہوں دو گلا کر گئے توجہ بڑے عجیب لطفے دے پیچھوں فرمانا کرنو بدلی رسولوں کی ہوتی رہی ہوں بدلی کا نکلا چاند بدلی کا نکلا وہ بدلی جیڑی ہونی سی ہو گئی ہوں چند آیا جن مانا مان ہو گیا کہ بدلی چان نکل رہے چمک دو شہر کی ایک تے بے مثال چمک لے کے آیا دوسرا انہیں بدلنا نہیں کیونکہ بدلی کے نکلے تو کرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی چاند بدلی کا نکلا سنائے اکبر اگر انویا تو یہ نال کے دعوے بن جانے سن پر نالے کیوں نہیں بنے امر آئے آیا کیوں ہے تاکہ امتی مطمئن ہو جان عقیدہ خراب نہ ہو میرے صحیح رکھ لینا حضرت عیسا حضرت عیسا فرما نے کیا مت تک میں جواں گا میں جو میں پاک لوا پلا لیکن سد کے حضرت عیسا کے منہ شریف چی نکلتا کہ میں ساری خدائی کا سردار باری آمنا دال بھی آئی اپنے جہز میں پر دیکھ لوگیں فرمایا انا سید و بلد آدم ملا فقرہ یوم القیامہ آنا سید و آدم یوم القیامہ فرمایا میں اولاد آدم دا قیامت آلے دن سردارا کیا مطلب حضرت عیسیٰ قیامت تک پہنچیں فرما میں اس لئے زندہ پہ عیب گا نبی فرما دے نے جدو اے پہ عیب اٹھڑ گے میں اس لئے سردار سال سارا تحقیق سارا لا میرا میسی صاحب نہیں کرو کیونکہ گناہ فرما دیتا بلا فخرہ میں ناز نہیں کرتا یہ ناز گل نہیں کرتا امام صلی اللہ میں قیامت والے دن اولاد آدم سب دستار ہاں نیوال ہمد بے جدی اللہ کی حمد و سنا کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا آدم بمن ہو تحت آدم اور آدم کے جتنے ہوں گے میرے لے سرداری دا جھنڈا میرے اے اے نبیاں بعد صدر سرکاری سا پاک کو لے کے سید لمبیا پاک تک یہ میں لے انہاں امر نالے گل کی تھی کہ یاد رکھ اللہ تبارک و تعالی اپنے وارث سلسلہ نبوت ختم ہونے ضرور رکھ دے کیوں بزرگ نبوت دی ولا ہر نبی وارث لگے لگے, لگے. وہ شانہ ظاہر کس کی نہ کسی رنگ توجہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سارے نبیوں کیونکہ سارے نبیوں دے کمالات اللہ تعالی رکھے پاک محمد پاک محمد دے اپنے کمالات وکھرے سبحان اللہ ہن اے وراثت وی تے اخر چلنی سی نا تے سرکار پاک صلی اللہ علیہ وسلم جڑا دعوی فرمایا میں اولاد ادم دا سردار ہاں اے حضور دی وراثت اگے اولیاء وچ تے آونے سی نا لیکن ولا ہے دو حصے ہوتے دا ایک ہوتا ہے دو حصے بین دا ایک نبی سڑ سلبیاسڑ جدو جب آئی ہے نبیت رنگ تو ایک نبوت ولا حرت سی نا نہ اس بات نو فرما پیا فرما پیا میرا یہ قدم ہر ولی دی گردن تے، تاکہ پتا چلے قیامت تک وراثت نبی جیڑی خوش مڑ ہے ناس جی ہوں کچھ تا کر کے میں سنایا ہے روایت اللہ تعالی تجلی فرمائی زبان نبی پاک جوڑا مبارک دے ہاتھ لے کے تشریف لیا سارے سفا بندی وہ فک پڑے پائے اس نگرانی منہ مبارک اچھا قڑت تا لگی کہ پا پاک آخر میں سارے تو اچا آخیا میں اچا نبی بزرگ فرماندی ولی ولا نبی نبوت کی دلیل, دلیل, دلیل جس امت کا ولی اپنی کوئی کرامت وکھا جی کرامت مانا عزت کرامت مانا اس فقیر دی عزت بن دی. تو جس, جس نبی دا او ولی امتی ہوں دا او اس نبی دی نبوت دی تصدیق دی. کیوں؟ کیوں کہ او ولی اس پیروی ہے پیروی تو بعد اللہ عزت بخشی یہ مطلب پیروی سچی ہوئی نبی سچا ہے استبا اتباع داری سچی ہے اگر وہ سچا نہ ہوتا تو پھر یہ عزت نہیں سی ملنی اگر یہ پوری پیر بھی نہ کرتا تو عزت نہیں سی لبنی عزت جب ہے اے دا مطلب ہے نبی نبوت بھی سچی ہے اس فقیر کی بلایا جی میں نبی دی تصدیق ہونڈا ہے نبی دی دلیل ہونڈا ہے ولی دی ولایت ہونڈا ہے پاک محمد کریم جدوں فرمایا ہے میں اولاد آدم کا سردار ہوں قیامت کے دن فخر نہیں غوث پاک جدو فرمایا ہے میں تمام ولیان دی گردن دو اتے پیر رکھی کھڑا جی روش 네 پاک کرامت محمد پاک دے دعوے دی تصدیق غیر تھوڑی پک سجرا سلکے جا گئی مبارک حضرت عیسیٰ فرما نے اللہ تعالی نے میرا برقت والا بنا میں جی ہوگا برقت والا ہی ہوگا شہ اکبر فرمایا میں جس حال چی ہوگا کی مطلب ادھر بھی جی ہوگا جتے بھی آوا گا جس سال میں برکت کنوں کہ نفے کی مطلب اللہ تعالی نے مینو اپنی مخلوق نفع دین والا بنائے جتنے بھی آوا گا کھاٹا میرے کوئی نہیں اذ بالذل سبحان الله صاحب الاضاج والمولاج والبراق والالم والبراق والاعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والالم سبحان الله ايه سب نفه بركتا رحمتا وہ فرما رن اللہ تعالیٰ بنایا مبارک <تصفح> اللہ تعالی نے فرمایا میں بنا چڈیا میں جتھے بھی ہوگا یہ مطلب ہے میں مسجد برکت میں بازار بازار ہی برکت میں کھارج خارج برقر جدر جاگا نفے دیتی گا رحمت منڈی جاگا یہ تے کیا محمد پاک کریم مبارکن کن تو ترجمان پاک محمد دی شان بیان کردہ حضرت میں جی مت شان گیا مسجد گیا بازار گیا گھر گیا پنڈ گیا شہر گیا جب بھی گیا نے جی شان گیا نیم سے گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم جا میں برکت اگر پانی لگے گا برکت کھٹا لگے گا برکت ہوے گی وہ سد کے جا بابو بیسو داری آئی بھی کی شان دسا جب باہو سلطان کا پشاب دیکھ کے ہندو مسلمان تقبیر احمد حضر حضرت ویخر احمد پاک. نبی پاکستان خدما پیشاب مبارک رکھا گھر تکلیف مبارک سی باہر تشلیف لے گئے پیالے بی بی رو پیاس لگی پیشاب مبارک تیرا میرا پشاب او میل تو بدبو آئے آپ نے پی لیا حضور سرکار نے فرمایا سویرے پیشابے ضرورت میں پیرم تک بھی آگ نہیں سر میرے گاؤں پاک راؤن مبارک منت وجوہ اجی برکت بڑی سیکا کتاب نے والے سرکار دا دو تراؤ ش میرا زبان ہوتابی دنوں گل لواجات شریف ایک شخص نے قسم خاطی عبدل کادر با تو اچا بلیے جے نہ ہو مسلا پوچھنے سارے پریشان کون دعوی کرے کنچا کہ نہیں جدو اس پا میرا کول گیا ارد دی ادورے میں کسم کھا بیٹھا وا ہوں کی کران فرما نے پریشان نہ جا کر بڈی تلاک نہیں انہیں آخیا ہزار باجید بھی بنا چڑیا بعد باجدید استا ہے پر اسلیاں گلا ویخ جہاں کو نہیں سن تینوں میں دے دی انہیں آخیا ہزار کی فرمایا انہوں کو مفتی نہیں سن تیو مفتی بھی بنا چھیا شادی انہ کی نہیں سی تیری شادی بیوی بھی کیمرا چڈی گئے انہوں کی اولاد نہیں سی تین اولاد بھی دے چی مبارک بارش تیس ہے پیاس تبدی انوکھی رحمت کی بارش ہر بارش تیری پیاسی ہے رشتہ بھی بنا لیا جاتے نہیں لگ جائے اس تو بدا بنا پہ آ جی اس زمانے ایک گل سنا کے تو بس کرنا اقتباس اقتباسلوار شریف کے ایک بزرگ ہوئے چشتیاں دے بڑے بڑے حضور سیدی بندہ نواز گیسو دراز رضی اللہ تعالیٰ آئے اقتباس لنوار کتاب ہے جی توجہ ہے اقتباس لنوار فارسی دے اندر پرانا چھاپا نگل کشور دا ہاں ہاں ہاں ایک بہت بڑے ولی ہوئے بندہ نواز گیسو دراز والد دی کتاب تو مدرسے بیٹھے بیٹھیا خیال پہ جا اس باغ نے فرمایا میرا قدم ہر ولی دی گردن دے اس زمانے واسطے نہیں سارے نہیں ساڈے واسطے نہیں یہ خیال ہے اندروں ولایت گئی جسم ہو گیا ہلڑوں بند ہو گیا پریشان ہو گیا حضور خاج مئی الدین چشتی اجمیری بابا ندامدی نویاں مبارک روہاں فرمایا غلطی کر بیٹھا تین خیال آئے شا کر چیتی کر تو میں ننانوے نام لکھا روس پاگ میران رب سونے دے ننانوے نام نبی پاک دے ننانوے نام ہاؤس پاک دے ننانوے نام لکھا پتہ لگے محمدی شان حق کا لہور فرمایا ننانوے نام لکھ کے میں برد کی کیا ننانوے نام میرے کو لکھے سامنے فرمایا ننانوے نام لکھ کے میں ایک تو لے کے ننانوے تک پہنچیا ہوا جس میں ہرکت آ گئی جسم ٹھیک ہو گیا ملایت بھی مل گئی صحت بھی مل گئی معلوم ہو یا ہو لائے فرمان ہر زمانے میں کسے سلسلے کا بھی بلیے وہ گردن چکا پہ پیر باہو ورگا بھی اردگا کرتا ہے <تصفح> بخان لگا فرمو سیل سن پتی گاہ ہوں میرا توں بخشوں کو